ربطورت جی ملک کا تحریم کے ساتھ پہلی صورت میں حقوق رسالت اس میں حقوق توحید کا بیان ہے نیز صبار صاحب کا مینفاق فاق و کم دا اب فرمایا کہ برکات کون ہے اللہ ہے تو, تو انفاق فی سبھی اللہ کرو تمہارے معلوم برکت ہوگی خلاصہ سورہ ملک دعو سورہ تبارک اللہ جی چاہیے تین دلائل قیلیاں آما آرٹ دلائل کے یا خاصہ تحفات گزارہ زجرے اور توروں کے تبلیغ تبارک کلدی بیا دل ملک داو صورت ہے تبارک کلدی بیا دل ملک کا ایک معنی پہلے میں کر چکا ہوں تبارہ کا بنے کیا تاز علی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت کے اندر ہے ملک ہے علی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ مانا کرتے ہیں بسار بابر کا تاستان خدا بس آر بابر کا تاستان خدا اللہ تعالی بڑی برکتوں والا ہے سبحان اللہ بڑی برکتوں والا ہے یہ بے ملک دلیل اکلی لکھ لو دلیل اکلی عام وہ ذات با فرکت ہے وہ ذات عظیم الشان ہے اس کی پہلی دلیل کیا ہے کہ اس کے قبضے قدرت میں ہے سلطنت کا. سلطنت کا مالک فقط ہوئی ہے یہ دلیل لکلی نمبر ایک واہ والا کل شاہ کدی یہ نمبر دو دلیل لکلی عام الزی خلق الموت دلی لکلی نمبر تین جس نے پیدا کیا موت بھائی موت کا کیوں ذکر کیا گیا اس لیے کہ انسان موت کا فکر کرے نا تو آمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے ہوتی یا نہیں ہوتی کہ میں مروں گا پھر اللہ کے پیش ہوں گا تو فکر موت سے آمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے اس لیے موت کو ذکر کیا اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی بھی زندگی کو ضرور ہے نا زندگی نہ ہو تو عمل کس کے اندر کریں گے ابلوا قوم حکمت خلق تاکہ آزمائے تم کو کون سا تم میں سے بہتر ہے اعتبار مانتے اور وہ غالب ہے یعنی کافروں پہ غالب ہے ٹھیک ہے انتقام لے لیتا ہے لیکن اگر وہ توبہ کریں تو پھر حقور بھی ہے اللہ زی خلق سما تو دلیل اکلی کتنی تھی تین ختم ہو گئی اب دلیل اکلی خاص شروع ہو رہی ہیں دلیل اکیلی خاک نمبر ایک جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو تاہ بتا اوپر نیچے ہیں ایسے تو نہیں نا بھائی ایک آسمان ادھر رکھا ہو ایک ادھر رکھا ہو ایک ادھر ایسے, ایسے ایسے اوپر نیچے تاہ بتا باترا نہیں دیکھتا تو بیچ سنات رحمان کے یہاں خل کمر کاریگری سن نہیں دیکھتا تو سنات رحمان کے اندر کوئی خل تفاوت من خلل بار جیل باسا بس لوٹات نگاہ کو کیا دیکھتا ہے تو کچھ شگاف آسمان میں کوئی شگاف ہے تو عیب کے لیے شگاف کا عیب ہوتا ہے یا دروازوں کا ہوتا ہے ادھر شگاف پڑے تب ہے وہ دروازے نہیں آئے ہوتے آسمان میں دروازے ہیں پھر لوٹا تو نگاہ کو بار بار کر رہا ہے ان کا منالی کو بار بار ویسے کر رہا تو ان کے لئی من کیا ہے دو دفعہ تسنیا ہے نا لیکن یہ تسنیا برائے تکرار ہے تسنیا برائے تکرار لوٹا نگاہ کو بار بار آخر کار لوٹے گی تیری طرف نگاہ تھکی ہوئی یا زلیل خاص من زلیل حسیر من تھکی ہوئی لوٹے گی تیری طرف نگاہ جلیل ہو کے اور وہ تھکی ہوئی والا کا زین سما دلیل کے لیے خاص کتنی نمبر دی جی؟ تو یقینی بات ہے کہ مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو سات چراغوں کے یہ ستارے ہیں نا یہ زینت ہیں آسمان کے لیے وجہ نہا دلیل اکلی خاص نمبر تین اور کیا ہم نے ان ستاروں کو فینک مار شیطانوں کے لیے فینک مار کہو بم باری کہو آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں کے ساتھ اور کیا ہم نے ان ستاروں کو پھینک مار واسطے شیطانوں کے میرے ابھی یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ستارے تو اپنے مقام پہ موجود ہیں کہ ستارہ تو نہیں ٹوٹ کے چلا جاتا موجود ہیں اس کا جواب یہ ہے اس ستارے سے ایک مادہ نکلتا ہے ستارہ موجود رہتا ہے اس سے اچھی مادہ نکلتا ہے آگ کا مادہ نکلتا ہے اور وہ پھینک مار کی جاتی ہے اور کیا ہم نے ان کو پھینک مار شوطین کے لیے وہ آتدن انجام اور تیار کیا ہم نے شیتانوں کے لیے عذاب دوزہ کا ولی اللہ دین تخویف اخروی اور جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے زاف جہنم ہر بھر ہے اور برا ٹکانا ہے ایزا ال کو اوساف نار جہنم اوساف نار جہنم جب ڈالے جائیں گے آگ کے اندر تو سنیں گے اس کے لیے چلانا صفت نمبر ایک جہنم کی پہلی سفت جب ڈالے جائیں گے جہنم میں تو سنیں گے واسطے جہنم کے چلانا جیسے دیکھتے ہو نا شیر حملہ کرے کسی پہ تو شیر کیا کرتا ہے دھاڑتا ہے ہاں دھاڑتا ہے آواز کرتا ہے تو جہنم بھی دیکھے گی نا جہنم میں وہ دو بھی ایسے فریاد کرے گی چیخے گی واحد تفور صفت نمبر دو اور وہ جوش مارتی ہوگی تقاض و صفت نمبر تین قریب ہے کہ پھٹ جائے باور جہاں غصے کے کلا التیا صفت نمبر چار جب ڈالی جائے گی جہنم کے اندر ایک جماع تو سوال کریں گے ان سے ڈروگے جہنم کے کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس کوئی جرانے والے کال وکرار جرم تو کہیں گے کیوں نہ تاکہ آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے کا قبضہ ہم نے جٹھلا دیا ان کو یہ جرم اول ہے تکذیب رسول اور کہا ہم نے نہیں اتارا اللہ نے کسی چیز کو یہ جرم دوم ہے پہلے تقزیب رسول تھا یہ تقذیب واہ ہے کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز کہ ضلع کبیر یہ جرم تیسرا ہے توہین رسول نہیں تم مگر بھی گمراہی بڑی تو رسولوں کی توہین کر دی وکالو لو کنڈا ندامات اور کہیں گے اگر ہوتے ہم سنتے ناصے کی بات کو دنیا میں دنیا میں تو باتیں نہیں سنی قرآن کو کہیں گے آخرت میں اگر ہوتے ہم سنتے ناسے کی بات کو یا سمجھتے حقیقت حال کو تو نہ ہوتے ہم دوستیوں کے اندار اندر اس وقت اقرار کریں گے اب انکار کر رہے ہیں پر میں فارف ہوں اب تو اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا بس کا انمانا دوری دفاع ہو جائیں مطلب یہ ہے کہ دفاع ہو جائیں جہنمی لوگ ہماری رحمت سے دور ہو جائیں سو کن نے بو ان اللہ دین تھا ہے بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اب بین دیکھ کے ان کے لیے بخشش اور اجر ہے بڑا باسر کم سمرائے دلائل دلیلوں سے معلوم ہوا کہ اللہ عالم الغائب ہیں ہمارے پوشیدہ ظاہر سب باتوں کو جانتے ہیں سمرائے دلائل پوشیدہ کو اپنی باتوں کو یا اظہار کرو بے شا وہ جاننے والے سینے ترا اللہ یا من خلق یہ دلیل ہے اللہ کے علم غیب کی دلیل ہے بھائی ایک کاریگر ایک انجن کو بناتا ہے تو اس کے سارے پرزے جانتا ہے نہیں جانتا تو ہر سانے اپنی مصنوع کے پرزے جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کے سانے ہیں یا نہیں تو اللہ تعال اپنی مصنوات کو نہیں جانے گے گا تمہارا قانون ہے جان یہ دلیل ہے ماکبال کی اللہ کیا نہ جانے گی وہ ذات جس نے مخلوق کو پیدا کیا حالانکہ تو باریک دین ہے خبردار ہے پہلے کتنے آ گئے تھے یہ دلیل اکیلی خاص تین آئے تھے تین اب چوتھی آئے پہلے تین آ گئی تھی اوال <الْشَيَاتِين> وہاں تین لکھوائی تھی اس کے بعد کوئی نہیں ہے. چوتھی جی اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا بس سے تمہاری زمین کو تابے ہم شوفی منا کے ہا چلو تم اس کے راستوں میں زمین کے راستے ہیں چلو پھر اور کھاؤ اللہ کا رسک اور اللہ کی طرف جی اٹھنا ہے تم اٹھو گے جیو گے آمن تم سما تخویف دنیا میں کیا بے غم ہو گئے ہو تم اس ذات سے جس کا تصرف آسمانوں میں ہے یوں لکھنا یوں نہ مانا کرنا جو آسمانوں میں ہے آسمان خدا کا ظرف ہے نہیں آسمانوں میں خدا کا تصرف ہے ضرف نہیں اللہ کے لیے بے غم ہو گیا تم اس ذات سے جس کا تصرف آسمان میں ہے یہ کہ دھسا دے تم کو زمین کے اندر کس کی طرح دسا دے اور کون دھسا تھا کار آمین تم اچھا اچھا فائزہ یا تمور ایسے نہ گئے دھسا دے تم کو زمین کے اندر بس اچانک وہ زمین تھر تھرانے لگے ایسے زلزلہ آج ایسے ایسے ہم ام امن تم یا بے بےغم ہو گئے ہو تم اس ذات سے جس کا تصرف آسمانوں میں ہے یہ کہ بھیج دے تمہارے اوپر پتھروں کا می تو کس کے اوپر آیا تھا قوم لوت کے اوپر پس ان قریب جان لوگ مرتے ہی کہ کا نظیر کیسا تھا میرا ڈرانا تو کوئی شرم کرو حیا کرو سمجھے مان لو میرے ڈرانوں کو مان لو والا کا تزا اے نمونہ ہے تقریب دنیا کا یقینی بات ہے جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پس کیسے تھا عذاب میرا ان پہ آب عالم جراب دلیل خاص نمبر جی پانچ میرے عزیز یہ پرندے اوپر اڑ رہے ہیں نا تو ان کی دو کیفیتیں ہیں میری طرف دیکھو ایک کیفیت تو ان کی ہے کہ ایسے اڑتے ہیں قطار باندھ کے ایسے چڑھے گئے وہ پر نہیں جھپکاتے پر نہیں جھپکاتے ایسے ذور کر کے چلے گئے اور دوسرا کیا ہے ایسے پر جھپکاتے ہیں یہ دو طریقے ہیں نا تیر کے دیکھو دونوں بیان کیے گئے دیکھو فرمایا کیا نہیں دیکھتے تیرا پرندوں کے اپنے اوپر صاف پر پھیلائے ہوئے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور پر جھکاتے نہیں ایسے تیزی کیا چلے گئے پر پھیلائے ہوئے وہ یق اور دوسرے کون ہیں جو پر ایسے جھپکاتے ہیں ایسے کرتے باجم سے نہیں تھامے ہوا ان کو مگر رحمان زمین و آسمان کے درمیان فضا کے اندر کس نے تھام رکھا ہے اللہ ورنہ تم تھوڑا سا ڈھیلا اوپر ڈالو نا تو بڑے بڑے ثقیر ہوتے ہیں پر ان کے اندر ہو کہ کل ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں امن حاض اللہ زی ہوا جن د یہ زاجر مشرقین ہے اس زاجر مشرقین کا حاصل دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا ناصر کوئی نہیں خدا کے سوا کوئی مددگار کوئی ناصر کوئی نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے اس کی بار رازق ہوئی نہیں یہ سمجھ گیا ہو آپ دیکھو دونوں چیزیں زاجرِ مشرقین ام من ہاج اللہ جی بھلا کون ہے وہ من من کون اے جو ہے اس کا منع نہ کرو کیونکہ اللہ جی اس سے بدل بن رہا ہے لہٰذا من اس کا ہوگا بھلا کون ہے وہ جو لشکر بنے واسطے تمہارے کیسے لشکر بنے کہ امداد کرے تمہاری سوائے رحمان پر. تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ خدا کے سوا ناصر کوئی نہیں ان کہ نہیں کا مگر دھوکے میں ہیں وہ اپنے ماں بول کو کیا مانتے ہیں کوئی ناصر مانتے ہیں نہیں کہتے ہیں ہمارے معبود بول امداد کرتے ہیں ہمارے دھوکے میں امن ام حاض اللہ زی یہ دوسرا کیا تھا جی مضمون کہ اللہ کے سوا رازق بھی کوئی نہیں بلا کون ہے وہ جو رزق دے تم کو اگر روک دے اللہ تعالی رزق اپنا بل لجوی ہو اڑ رہے ہیں شرارت میں شرارت میں اسرار کر رہے ہیں ڈٹ رہے ہیں اور نفرت کے اندر بھی اب ہمت بین المومن تف... وشرق تفاوت بین المومن وشرق مومن کی مثال ایسے ہے جیسے آدمیوں سیدھا جا رہا ہو سیدھی سڑک کے اوپر سمجھے اور کافر کی مثال ایسے ہو جیسے کہ منہ کے بال گرتا پڑتا جا رہا ہو منہ کے بال ایسے کود پوشٹ ہو گیا ہے منہ کے بال کبھی ادھر گر پڑتا ہے کبھی ادھر گر پڑتا ہے گڑے کے اندر کوئی پتا نہیں آپ بتاؤ کہ منزل مقصود پہ وہی وہ پہنچے گا جو سیدھا چلا رہے یا گر گا پڑتا پہنچے گا یہ مثال دی. تفاوت بین اور مومن وال مشرق بھلا وہ شخص کہ چل رہا ہے اونھا منہ کے بال آہدہ وہ منزل مقصود تک زیادہ پہنچنے والا ہے اہدا کا منع یہ کرنا منزل مقصود تک زیادہ پہنچنے والا ہے وہ جو چلتا ہے سیدھا پہ مستقیم سیدھی سڑک پہ کل ہوشا کم دلیل اکلی خاص نمبر چھ آپ فرما دیجیے جی وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور کیے واسطے تمہارے کان آنکھیں دل قلیل امبا تشکروں یہاں قلیل بمن عدیم ہے کہ تم شکر کرتے ہی نہیں بہت کم شوق کرتے ہو بہن شوق کرتے ہی نہیں کل ہو بل دری لکڑی سال نمبر سا. کوئی وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین کے اندر اور اس کی طرف کٹے کیے جاؤ گے وہ یقین شکوا کہتے ہیں کافر کب آئے گا یہ وعدہ کیا مت تم سچے کل جواب شکوا آپ فرمادی یہ میرا کام ہے جراث میں نذیر سوائے اس کے نہیں علم اس کا تفصیلی نزدیک اللہ کے آئے اور میں تو ہوں ڈرانے والا واضح طور پہ پلما رہا ظلم تخویب اخرئی بس جب دیکھے گے قیامت کے عذاب کو کہ ہو زمیر کا مرجع بنے گا قیامت کا عذاب کیونکہ بات قیامت کے چلی آ رہی ہے نا تو قیامت کے اندر کافروں کا عذاب ملے گا یا راحت ملے گی اور جب دیکھیں گے قیامت کے عذاب کو قریب بگڑ جائیں گے منہ کافروں کے خراب ہو جائیں گے اور پھر کہا جائے گا فرشتوں کی طرف سے یہ وہ عذاب ہے جس کو تم مانتے تھے دنیا میں کہتے تھے مانتے تھے کہ عذاب آنا ہے تو ہم حاضر ہیں آ ہاجر کل آ رہا ہے تم طریق تبلیغ نمبر ایک آخر میں طریق تبلیغ آپ فرما دیجئے خبر دو تم اگر مار دے مجھ کو اللہ جیسا کہ تمہاری تمنا ہے کافروں کی تمنا کیا دی کہ حضور مر جائے جان چوٹ جائے خبر دو اگر مار دے مجھ کو اللہ تعالیٰ ان کو جو میرے ساتھ ہیں اور رحمنا یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے خدا ہمیں موت دے دے جیسے تم کہتے ہو یا اللہ ہمیں رحم فرمائے اپنی کریمی اور وعدے کے لحاظ سے لیکن تم اپنی خبر لو اپنی تمہارے ساتھ کا معاملہ ہوگا میو جیر الکا فری تم اپنی خبر لو کون پناہ دے گا کافروں کو ذات دردناک سے کل ہوا رہمان تری تبلیغ تبلی کا فرمئیے وہی رہمان ہے اللہ سمجھے جی وہ ہمارے پر کرم فرماتا ہے ایمان لے ہم ساتھ اس کے اور خاص اس کے اوپر ہم نے توقل کیا انقریب جان لو گے اس کو کون ہے گمراہی ظاہر کے اندر یہ تو درمیان میں کیا تھا یہ طریقے تبلیغ تھا. اب آخر میں وہ دریل اکلی خاص آ نمبر آٹھ آپ فرما دیجئے خبر دو تم اگر ہو جائے پانی تمہارا خشک وہ جو پانی پیتے ہو نا الکل خشک ہو جائے نلوں میں پانی نہ رہے نہ تمہارے کنو میں چشموں میں تو کون لائے گا تمہارے پاس پانی جاری تو مطلب یہ ہے کہ رازق بھی وہی ہے خالق بھی وہی ہے ناصر بھی وہی ہے تو تم ہیری پھیری نہ کیا کرو اللہ تعالی کی توحید کے